www.tas Quran.com الحمد لله وحده والصلاه والسلام على ملا نبی بعدا من لا نبي اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وا الى مدين قوم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا آج درس قرآن کا آغاز سورہ کی آیت نمبر چوراسی سے کیا جا رہا ہے <laughs> اور یہ ساتواں رکو ہے سورہ حود کا بھی ساتواں رکو ہے بلکہ آٹھواں اور بارہویں پارے کا بھی آٹھواں رکو ہے اللہ فرماتے میں خاہ شعبہ مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا مختلف انبیاء کرام رام علی نسلام کا ذکر چل رہا ہے تو اب ان میں سے ایک پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر خیر ہے جو مدین کی طرف اور ایک جنگل کے معنی میں آتا ہے مدین اور ایک دونوں کی طرف یہ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے مدین یہ حجاز سے شمال مغرب اور فلسطین سے جنوب کی طرف بحر احمر کے کنارے ایک شہر ہے اور اپنے زمانے میں یہ مشہور تجارتی منڈی بھی تھا مکے سے شام یا مصر جانے والے کافلے یہاں سے گزرتے تھے مدین سے گزرتے تھے تو مدین ان کے لیے کوئی اجنبی نام نہیں تھا ویسے مدین یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے حیرت ابراہیم علیہ السلام کی تین بیویاں تھیں دو بیویاں تو بہت مشہور ہوئی یعنی حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ اور تیسری بیوی وہ زیادہ مشہور نہیں ہوئی حضرت قطورا تو ان کے بیٹے تھے ان سے جو بیٹے پیدا ہوئے ان کا نام تھا مدین تو انہی کے نام پر یہ شہر بھی آباد ہوا اور یہی نام پڑ گیا ان کی قوم کا حضرت مدین حیرت شعیب علی السلام جو تھے ان کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ یہ موس علیہ السلام کے سسر تھے جب ہے موسی علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی قتل ہو گیا اور وہ مصر چھوڑ کر بھاگے اور پتہ نہیں تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے تو وہ مدین چلے گئے اور وہاں پر بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی حید شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آئی کنویں سے اور وہاں حضرت موس علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھے سستا رہے تھے آرام کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر جا رہے ہیں لیکن ان بچیوں کے لیے ڈول نکالنا کنویں سے مشکل ہے تو ہے کہ موس السلام آگے بڑھے اور انہوں نے میں سے ڈول نکال کر ان کے جانوروں کو سیراب کر دیا بچیاں دونوں بڑی سمجھدار تھی انہوں نے جا کر اپنے والد کے سامنے تعریف کی علیہ السلام کی ایسی ذہین بچیاں تھیں کہ ایک نظر میں انہوں نے جان لیا کہ یہ شخص یہ نوجوان یہ طاقتور بھی ہے مضبوط بھی ہے اور حیا والا ہے ایمان والا ہے امانت والا ہے اچھے اخلاق والا ہے دونوں چیزیں انہیں جان لی اور اپنے والد سے کہا کہ ہم سفارش کرتی ہیں کہ جس نوجوان نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے آپ اس کو اپنے پاس ملازم رکھ لیں اس لیے کہ ملازم کے اندر دو ہونی چاہیے ایک تو یہ کہ جس کام کے لیے رکھا جائے اس کام کی اس کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہو اور دوسرے یہ کہ وہ امانت دار یہ دو سکتے ہونی چاہیے اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس نوجوان کے اندر یہ دونوں سفتیں پائی جاتی ہیں کام کی صلاحیت اور طاقت بھی ہے اور امانت دار بھی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں بڑی مشکل سے جمع ہوتی ہیں کسی ملازم کے اندر بہت مشکل بہت سے ذہین بڑے ہوتے ہیں کام کی صلاحیت ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے لیکن دیانت نہیں ہوتی دیانت نہیں ہے اور بعض کے اندر دیانت ہوتی ہے بڑے صوفی قسم کے ہوتے ہیں نیک ہوتے ہیں تبلیغی ہوتے ہیں نمازی ہوتے ہیں حاجی صوفی ہوتے ہیں لیکن کام کی صلاحیت نہیں ہے تو یہ دو چیزیں بڑی مشکل سے ملازموں کے اندر جمع ہوتی ہیں اور اگر کوئی ایسا ملازم مل جائے تو وہ ہیرہ ہوتا ہے ہی اس کی قدر کرنی چاہیے کہ جس کے اندر کام کی صلاحیت بھی ہو سمجھتا ہو سارے کام کو اور پھر اس کے اندر امانت اور دیانت کی صفت بھی ہو اور یہ صفت جو ہے یہ بڑی مشکل سے ملتی ہے امانت اور دیانت والی صفت بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں پیسے کو دیکھ کر دولت کی ریل پیل کو دیکھ کر بہ جاتے ہیں اور سچائی اور دیانت کا دامن چھوڑ دیتے ہیں تو ہے تو شاید السلام نے موسا علیہ السلام کو بلوایا اور ان سے کہا کہ اگر دس سال تک میرے ہاں کام کرو تو میں ان میں سے ایک بیٹی کا رشتہ آپ کے ساتھ کر دوں گا موسا علی اسلام کو فقد ٹھکانے کی تلاش تھی انہوں نے شرط کو منظور کر لیا چنانچہ حیط شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا رشتہ موسا علیہ السلام کے ساتھ کر دیا اور پھر موسا علیہ السلام شادی کے بعد اپنی بیوی کو لے کر مدین سے مصر کی طرف آئے آگے, آگے کا واقعہ مشہور ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ جو شخص حیط موسی علیہ السلام کا سسر بنا وہ کوئی اور شعیب تھا اور یہ جو اللہ کے پیغمبر تھے یہ اور شعیب ہیں لیکن زیادہ تر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہی جو اللہ کے پیغمبر تھے شعیب علیہ السلام یہی موسا علیہ السلام کے سسر بنے تھے بہرحال مدین مدین کی طرف فیط شعیب علیہ السلام نبی بن کر آئے اور دوسرے انبیاء کی طرح انہوں نے بھی اپنی دعوت اور اپنی تبلیغ کا آغاز توحید اور اللہ کی عبادت سے کیا ہر نبی کی دعوت کا آغاز اسی سے ہوا یا قوم ما لکم من اللہ مال اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا نہ کوئی بت معبود بن سکتا ہے اللہ کے سوا نہ کوئی قبر معبود بن سکتی ہے اللہ کے سوا نہ کوئی پیر پیغمبر معبود بن سکتا ہے اللہ کے سوا نہ بڈیرا اور چودھری معبود بن سکتا ہے اور اللہ کے سوا نہ انسان کا نفس معبود بن سکتا ہے تفصیل کا موقع نہیں بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں کی عبادت کرتے ہیں کچھ بتوں کی عبادت کرتے ہیں کچھ اپنے لیڈروں کی عبادت کرتے ہیں کچھ چودھریوں کی عبادت کرتے ہیں کچھ بادشاہوں کی عبادت کرتے ہیں کچھ اپنے نفس کی عبادت کرتے ہیں کچھ روپے پیسے کی عبادت کرتے ہیں سونے چاندی کی عبادت کرتے ہیں ان کا معبود سونا چاندی ہے ڈالر ہے پاؤنڈ ہے روپیہ ہے ریال ہے درہم ہے دینار ہے ان کا معبود کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہیں تفصیل کا موقع نہیں میں اشارے کر رہا ہوں تو پہلی بات تو یہ فرمائی اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں دوسری بات اب اس قوم کی اپنی قوم کی ایک عملی اور اخلاقی کمزوری کا ذکر کیا جیسا کہ آپ سن رہے ہیں مختلف انبیاء کرام نام علیم السلام کے واقعات اور ان سے یہ آپ نے نتیجہ اخذ کیا ہوگا یہ بات سمجھی ہوگی کہ ہر قوم کسی نہ کسی عملی اور اخلاقی کی کمزوری کا شکار رہی یہ جو قوم تھی قوم مدین یہ تجارت پیشہ قوم تھی ان کے اندر جو کمزوری پائی جاتی تھی وہ تجارتی معاملات میں گڑبڑ ناپ تول میں کمی لیتے تھے تو پورا لیتے بلکہ زیادہ لیتے اور دیتے تو کم دیتے ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلا تنقص المکیال اول مسان پیمائش ناپ اور تول میں کمی نہ کرو ناپ تول میں کمی حرام ہے اللہ نے قرآن کریم میں سورہ متفقین میں فرمایا بئی لل متفقین ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی ہے ہلاکت ہے اللہ عزت تالو الدناسی یقون جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں میں ازا کالو هم لیکن جب ان کو دیتے ناپ کر یا تو کم دیتے ہیں آگے کیا فرمایا کیا ان کو یہ گمان نہیں ہے کہ ایک دن ان کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے کیا ان کو گمان نہیں ہے عجیب نکتے کی بات ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اگر سمجھ میں آ جائے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کیا ان کو مرنے کے بعد کی زندگی اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین نہیں ہے یقین نہیں کہا بلکہ کیا کہا گمان نہیں ہے علماء کہتے ہیں یہ اس لیے کہا کہ اگر ان کو مرنے کے بعد کی زندگی کا گمان بھی ہوتا یقین نہ ہوتا گمان بھی ہوتا تو بھی ایسی گڑبڑ نہ کرتے لگتا ہے کہ ان کو تو مرنے کے بعد کی زندگی کا گمان بھی نہیں ہے اس لیے گڑبڑ کر رہے ہیں یہ جو میں دیکھتا ہوں لوگوں کو پلاٹوں پر قبضے کرتے ہوئے ہمارے آس پاس جو پلاٹوں پر قبضے ہو رہے ہیں اللہ باغ لوگوں کی سالوں کی کمائی کسی نے ستر میں خریدا کسی نے پچہتر میں خریدا کوئی کہتا ہے میں نے پینسٹھ میں خریدا تھا اور بےچارا پینتالیس سال سے انتظار کر رہا ہے اس وقت سے خریدا اور قبضہ گروپ نے آ کر قبضہ کر لیا میں دیکھتا ہوں تو میرا دل کہتا ہے کہ ان کو مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں ہے ان کو یقین بھی نہیں خیال بھی نہیں ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد زدہ ہونا ہے اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے تم نے یہ کیوں کیا تھا کسی کے حق پر قبضہ کیوں جمایا تھا ان کو گمان بھی نہیں اگر گمان بھی ہوتا تو ایسی حرکت نہ کرتے اتنا بڑا ظلم نہ کرتے اسی طریقے سے سورہ رحمان میں بھی اللہ نے ناپ تول میں کمی سے منع فرمایا اللہ تلمیزان بکیم الفزن بل قسطی بنا تخر المیزان لوگ تولنے میں سرکشی نہ کرو زیادتی نہ کرو انصاف کا تول تولو اور خسارہ نہ کیا کرو کسی کو کم نہ دیا کرو یہ تو قرآن میں آیا اور حدیث بھی حدیثیں بھی اس بارے میں ہیں حدیث میں آتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لائے اور مارکیٹ میں منڈی میں تاجروں کو دیکھا تو فرمایا کہ یا معاشرت تجار اے تاجروں کی جماعت قد کبلی تم امرئی حالانکہ اے میری قوم دو کام تمہارے حوالے کیے گئے ہیں اور ان کی وجہ سے پہلی امتیں تباہ ہو گئیں تم بچ کر رہنا اور وہ کون سے دو کام ہیں الکئی ولمیزار ایک ناپ اور دوسرا تول سنا چاہیے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کسی کو اس کا حق دیتے تو زیادہ دیتے تھے کیونکہ اس زمانے میں یہ کاغذ کے نوٹ تو نہیں تھے کاغذ کی کرنسی نہیں تھی سونا چاندی کرنسی کے طور پر استعمال ہوتا تھا تو جب سونا یہ چاندی دینے کا موقع آتا تو حضور تولنے والے سے کہتے زن ور جا ارے تو لو اور کچھ زیادہ تولنا میں زیادہ دینا چاہتا ہوں کم نہیں دینا چاہتا کسی کا حق اور ہے ابن عباس رزن سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ عذاب آتے ہیں پانچ گناہوں کی وجہ سے کون سے ما ماںزل احد قومن اللہ صلا صحیح ادب جو قوم وعدہ شکنی کرے اللہ اس قوم پر ان کے دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں نمبر دو مما حکم اللہ الا فشا کی الفقر اور جو قوم اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتی اس قوم کے اندر فقر اور غربت عام ہو جاتی ہے نمبر تین مما زہرت کی مل الا اللہ بشا کی اور جس قوم کے اندر بے حیائی زیادہ ہو جائے اس قوم میں موت بھی زیادہ ہوتی ہے نمبر چار بلا تفلمکیال اللہ من انباک نباک و اخذ بسنی پرمیا جو قوم پیمائش میں ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اس کی زمین کی پیداوار کم ہو جاتی ہے اور قحط سالی میں وہ مبتلا ہو جاتی ہے اور نمبر پانچ بلا منا الزکت اللہ حبس انہر مطر پر کے وہ قوم جو زکات نہیں دیتی تو پھر بارش برسنا بند ہو جاتی ہے فرمایا کہ یہ پانچ عذاب آتے ہیں پانچ گناہوں کی وجہ سے آج ہم اگر دیکھیں تو یہ پانچوں خرابیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں بادشکی کی کمزوری عام ہے اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے بے حیائی عام ہو چکی اور ناپ تول میں کمی کا رواج پڑ گیا اور مسلمان زکات نہیں دیتے ہیں پوری زکات نہیں دیتے ہیں مسلمان ناپتول میں کمی کو دیکھیں تو ہر جگہ گڑبڑ پٹرول پمپ سے لے کر ٹھیلے والے تک ہر کوئی ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتا ہے ہر کوئی چکر بات آٹے سے لے کر کپڑے تک اور لیٹر سے لے کر میٹر تک ہر جگہ دیکھیں تو اللہ معاف فرمائے کہ مسلمان اپنی حرکتوں سے بات نہیں آتا بالخصوص پاکستانی مسلمان اور پوری دنیا میں بدنام بھی ہو گیا کہ یہ ناپ تول میں کمی کرنے والے لوگ ہیں یہ ڈنڈی مارنے والے لوگ ہیں یہ ملاوٹ کرنے والے لوگ ہیں سیمپل کچھ دکھاتے ہیں دیتے کچھ ہیں بدنام ہو گئے ہم دنیا میں تو فرمایا کہ بلاتن کسل مکیال بل میزان ناپول میں کمی نہ کرو بخیر میں تمہیں بھلائی میں دیکھتا ہوں میں تمہیں خیر میں دیکھتا ہوں کیا مطلب اس کا علما کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حید شعیب علیہ السلام فرما رہے تھے میں تمہیں دیکھ لوں تم خوشحال لوگ ہو اگر تم غریب ہوتے فقیر ہوتے اور ڈنڈی مارتے تو کوئی وجہ سمجھ میں آتی تھی لیکن تم تو خوشحال لوگ ہو کھاتے پیتے لوگ ہو اللہ نے تمہیں بہت دیا ہوا ہے اور پھر بھی ڈنڈی مارنے سے باز نہیں آتے اصل بات یہ کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بذاتے خود بھی گناہ ہوتے ہیں لیکن بعض حالات میں اور بعض اشخاص سے وہ اگر گناہ ظاہر ہوں تو ان کی سنگینی اور زیادہ ہو جاتی بھئی ایک غریب آدمی کوئی چوری کر لے یا غلط حرکت کر لے مالی طور پر تو سمجھ میں آتا ہے بھوکا تھا غریب تھا گھر میں فقر و فاقہ تھا اس نے گڑبڑ کی لیکن ایک شخص جس کو اللہ پاک نے کروڑوں دیے اربوں دیے وہ ڈنڈی مارے وہ چوری کرے وہ ڈکا ڈالے تو اس کا گناہ اور زیادہ ہو جاتا ہے جیسے کہ ایک حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ پاک نہ تو ان سے بات کرے گا نہ ان کا تذکیہ کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا شبکت کی نظر سے دیکھے گا بھی تین آدمی کون سے تین آدمی ایک بڈا جو में میں جنا کرے اور دوسرا بادشاہ جو جھوٹ بولے اور تیسرا غریب اور فقیر جو تکبر کرے ایک نوجوان جس پر شہبت کا غلبہ ہے اس سے اگر بدکاری ہو جائے اگر یہ بدکاری پھر بھی گنا لیکن تعویل کر سکتے ہیں جوان تھا جوانی کا جوش تھا شہبت کا غلبہ تھا بدکاری ہو گئی لیکن بوڑھا قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے اور اس نے بدکاری کی تو اس کا گنا اور زیادہ ہو جاتا ہے اب بدکاری کرنے والے بوڑھے تو کم ہوں گے لیکن بد نظری میں مبتلا بوڑھے بیشوا بڑھاپا بال لیکن بدنظر. جس طرف دیکھا بری نظر سے دیکھا اور دوسرا بادشاہ جھوٹ بولتا ہے بھئی ایک مجبور آدمی پھنسا ہوا آدمی وہ اگر جھوٹ بول لے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو کوئی تعمیل ہم کر سکتے صاحب اقتدار ہے کسی کا مالک ہو, پھر جھوٹ بولتا ہے تو یہ گناہ اور زیادہ اسی طریقے سے اگر کوئی فقیر غریب آدمی تکبر کرے اب کسی کے پاس دولت زیادہ ہو یا عہدہ بڑا ہو تو تکبر کرے تو کوئی بات سمجھ میں بھی آتی ہے اب اس کی جیب بھی خالی ہے کھانے کو گھر میں نہیں ہے اور جیب میں بھی کچھ نہیں ہے اور پھر تکبر کرتا ہے تو اس کا گناہ اور زیادہ ہے تو اسی طریقے سے علیہ السلام نے حید شعیب السلام نے یہ جو فرمایا انی اراک ان بخیر ارے میں تمہیں دیکھتا ہوں خوشحالی میں رزت کی وسط ہے اور پھر تم ناپسول میں کمی کرتے ہو جیسے ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں یہ جو قبضہ گروپ والے یہ کون ہیں بڑے بڑے پیٹوں والے بڑی بڑی تجوریوں والے بڑے بڑے, بڑے بینک بیلنس والے ظالموں کے پاس پہلے دولت کی کمی نہیں ہے تحقیق کریں تو پتا چلے گا اس قبضہ گروپ کے پیچھے فلاں وزیر ہے اس قبضہ گروپ کے پیچھے فلاں وزیر ہے اس کے پیچھے فلاں لیڈر ہے اس کے پیچھے فلاں لیڈر ہے ان کو بھی بتائی مل رہا ہے انہوں نے کھلی چھٹی دی ہے کھاؤ پیو کچھ ہمیں دو کچھ خود کھا لو انی اراکم بخیر میں تمہیں خوشحالی میں دیکھتا ہوں و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط اور میں تم پر ڈرتا ہوں لینے والے دن کے عذاب سے میا قومی اوف الکیال اور انصاف پورا تب حسم نا اشیا اہم اور لوگوں سے ان کی چیزیں کم نہ کرو بلا الارض مفصدین اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو ذرا توجہ کیجیے گا دیکھیے حید ہے کہ شعیب علی اسلام نے پہلا حکم تو یہ دیا اللہ کی عبادت کرو یہ حکم ایک دفعہ دیا اللہ کی عبادت کرو لیکن ناپ تول میں گڑبڑ نہ کرو بلکہ ناپ تول ٹھیک ٹھیک رکھو یہ حکم دو دفعہ دیا ہے پہلے بھی فرمایا بلا تن کسلم اور اب یہ جو اگلی آیت آپ پڑھ رہے ہیں اس میں بھی فرمایا بیا قومی اوکیا ہے میری قوم ناپتل پورا پورا کرو انصاف کے ساتھ تو اللہ کی عبادت کا حکم ایک دفعہ اور حقوق العباد پورے ادا کرنے کا حکم دو دفعہ یہ حقوق العباد کی اہمیت کو بتلانے کے لیے ہے حقوق العباد کی تاکید کے لیے ہے اس لیے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دیں گے ان کی رحمت سے امید ہے لیکن جس نے بندوں کے حقوق دبائے اللہ معاف نہیں کریں گے جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کرے پھر اس میں بھی دیکھیں اگر آپ قرآن کو دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں کہ کتنے انداز بدل بدل کر سمجھایا پہلے فرمایا بلاطنسان کمی نہ کرو پھر فرمایا انی اراکم بخیر میں دیکھتا ہوں کہ تم خوشحالی میں ہو تیسرے نمبر پر فرمایا میں انی اخاق عذاب یومن محیط میں ڈرتا ہوں تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب سے چوٹھے نمبر پر فرمایا وَيَا او اے میری قوم ناپ تول پورا کرو انصاف کے ساتھ پانچویں نمبر پر فرمایا بلا تب خسن اہم اور لوگوں سے ان کی چیزیں کم نہ کرو اور چھٹے نمبر پر فرمایا بلا مفصدین اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو اور ساتویں نمبر پر فرمایا بقیت اللہ ان کنتم مؤمنین اللہ کا چھوڑا ہوا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو وما انا علیکم حفیظ اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں اللہ کا چھوڑا ہوا تمہارے لیے بہتر ہے کیا مطلب مقصد یہ کہ ناپ تول پورا کرنے کے بعد اور مالی حقوق ادا کرنے کے بعد جو بچ جائے اللہ اس میں برکت دے گا وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر یہ نہیں ہوگا کیا اگر تم ناپ پورا نہیں کرو گے اور مالی حقوق ادا نہیں کرو گے تو پھر مال تو ہوگا لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی مال اور چیز ہے برکت اور چیز ہے بعض لوگوں کے پاس کروڑوں ہوتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی اور بعض کے پاس سینکڑوں اور ہزاروں ہوتا ہے لیکن اللہ پاک اس میں برکت دے دیتے تو فرمایا کہ اللہ کا چھوڑا ہوا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو وما انا علیکم بھی حفیظ اور میں تم پر نگہ بان اور محافظ نہیں ہوں اب قوم کا جواب سنیں قوم نے کیا کہا نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے او انالا پی ام والینا ماں یا ہم اپنے مالوں میں کرے جو چاہے رشید بے شک تم تو بڑے کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم بتوں کی عبادت چھوڑ دیں اور ناپتول میں گڑبڑ کرنا چھوڑ دیں کیا تمہاری نماز حکم دیتی ہے ہے تو شعیب علی اسلام بہت زیادہ نماز پڑھتے تھے جیسے کہ سارے انبیاء کے نام علی نسلام بہت زیادہ نماز پڑھنے والے تھے تو حید شعیب علیہ السلام بھی بہت نماز پڑھتے تھے تو قوم نے گویا کہ ان کی نماز پر چوٹ کی نماز کا مذاق اڑایا کہ کیا تمہاری نماز یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے بتوں کو چھوڑ دیں اور کاروبار میں گڑبڑ کرنا چھوڑ دیں یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کے مسلمان بھی آج کے مسلمان کل کے تو کافر مزاق اڑاتے تھے نماز کا آج کے مسلمان مزاق اڑاتے ہیں نماز کا بعض کہتے ہیں ارے تمہیں نماز کا ایسا ہو گیا کہ ہر وقت نماز ہی نماز نماز ہی نماز ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ارے بھائی یہ حلال روزی کمانا یہ بھی تو عبادت ہے محنت مزدوری کرنا یہ بھی تو عبادت ہے تو گویا کہ نماز کی ضرورت نہیں اسی عبادت میں لگے رہو اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ نماز کا معاملات سے کیا تعلق نماز الگ چیز ہے تجارت الگ چیز ہے حالانکہ اسلام میں جیسے نماز کے مسائل بتائے ہیں اسی طریقے سے تجارت کے بھی مسائل بتائے ہیں اسلام نے کمانے کی حدود بھی بتائی ہیں اور خرچ کرنے کی حدود بھی بتائی ہیں اور یاد رکھیے کہ جو مال حرام طریقے سے کمایا جائے وہ خرچ بھی عام طور پر حرام جگہوں پر ہوتا ہے اور جو مال حلال طریقے سے کمایا جائے اللہ پاک اس کو نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں بہت سے لوگ ہیں حرام طریقے سے کماتے ہیں پھر کوئی رنڈیوں پر اڑا دیتا ہے کوئی شرابوں میں اڑا دیتا ہے کوئی نمود و نمائش میں اڑا دیتا ہے کوئی رسموں میں کوئی بدعتوں میں اڑا دیتے ہیں جیسے کمایا تھا ویسے ہی چلا گیا کہا جاتا ہے وہ فارسی میں مالے حرام دودھ بجائے حرام رف حرام مال تھا حرام کی جگہ پر ہی چلا گیا اور جو حلال مال ہوتا ہے اللہ پاک اسے حلال جگہوں پر خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں تو کہنے لگے کہ اے شعیب کیا تمہاری نماز کہتی ہے کہ ہم بتوں کی عبادت چھوڑ دیں اور اپنے کاروبار میں گڑبڑ کرنا چھوڑ دیں ان نقل انتل الرشید تم تو بڑے بردار اور نیک چلن ہو یہ بھی مزاق کے طور پر کہہ رہے ہیں ارے تم تو بڑے آدمی ہو ارے بڑے نیک آدمی ہو ایسی باتیں کہہ رہے ہو تو یہ مذاق اڑا رہے کوئی تم ان شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم تم مجھے یہ بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں برا زکنی منہور ہسنا اور میرے اللہ نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رجک دیا ہے تو پھر میں کیسے ان گناہوں میں مبتلا ہو جاؤں جن گناہوں میں تم مبتلا ہو دو باتیں کہیں ایک تو یہ کہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں مجھے یقین ہے میں اللہ کا سچا نبی ہوں مجھ پر اللہ کی طرف سے نہیں نازل ہوتی ہے میں اللہ کا پیغام تم کو سناتا ہوں اور دوسری بات مجھے اللہ نے اپنی طرف سے اچھا رزق لیا ہے. اس کے دو معنی ہے ایک معنی تو یہ کہ اللہ نے مجھے اپنی طرف سے نبوت عطا فرمائی ہے اور دوسرا معنی ہے حلال روزی کہ اللہ نے مجھے حلال روزی عطا کی ہے تو مجھے حرام کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں کہ خوشحالی صرف حرام والوں کو نصیب ہوتی ہے اللہ پاک حلال والوں کو بھی خوشحالی عطا فرماتے ہیں بہت سے لوگ ہیں حرام سے بچتے ہیں اللہ پاک ان کو بڑی خوشحالی عطا فرمائے بعض لوگوں کے بارے میں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں وہ بینک سے سودی قرضے نہیں لیتے زکات پوری پوری ادا کرتے ہیں دار ہیں تو پورا عشر دیتے ہیں مزدوروں کا پورا حق دیتے ہیں اور اللہ پاک نے ان کے کاروبار میں بے پناہ برکت عطا فرما رکھی ہے تو کہا کہ مجھے اللہ نے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا حلال روزی دی تو میں حرام کی طرف کیوں جاؤں جب اللہ حلال سے میرا پیٹ بھر رہا ہے تو مجھے حرام کی طرف نظر اٹھانے کی ضرورت کیا ہے اور اللہ کا حکم تھا اپنے سارے پیغمبروں کو میرے پیغمبروں حلال کھاؤ حرام کے قریب نہیں جانا یا سلو کلو منت من و منو صالحا جیسے اللہ نے سارے انبیاء کو حکم دیا حلال اور پاک کھانے کا یہ ہم کو بھی حکم ہے حلال اور پاک کھانے کا دوسری بات فرمائی فرمائیف علا ما الا انہ ان الاما الاما اور میں نہیں چاہتا کہ مخالفت کروں اس کی جس سے میں تم کو روکتا ہوں اللہ کے نبی نے پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں ایک کام کے کرنے کا حکم دوں اور خود نہ کروں یا تمہیں ایک کام سے منع کروں اور خود کروں تو ایسا نہیں ہو سکتا میرے قول اور عمل میں تضاد نہیں ہو سکتا بلکہ میرے قول و عمل میں مطابقت ہے میں جس کی سے تم کو منع کرتا ہوں سب سے پہلے خود اس سے اپنے آپ کو بچاتا اور یاد رکھیے یہ بدترین جرم ہے کہ دوسروں کو تو کسی گناہ سے منع کیا جائے اور خود وہ گناہ کیا جائے اللہ اکبر حدیث میں بڑی سخت عید آئی اللہ کے نبی نے فرمایا جب دوزخی دوزخ میں جائیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ دوزخ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا میں انہیں گناہوں سے منع کیا کرتے تھے وہ خود بھی دو زخم وہ ان سے پوچھیں گے ارے تم دو زخم کیوں آ گئے کیسے آ گئے تم تو ہم کو نیکی کا راستہ دکھاتے تھے اور برائی برائی سے منع کرتے تھے تو وہ کہیں گے ہم تمہیں تو نیک کام کرنے کا حکم دیتے تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے تمہیں گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتے تھے لیکن خود گناہوں سے نہیں بچتے تھے اس لیے آج جس عذاب میں تم مبتلا ہو اسی عذاب میں ہم بھی مبتلا ہیں اور اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں یا یادین آمن تقول اے ایمان والو ایسی باتیں کیوں کہتے ہو کہ خود نہیں کرتے کابوہ مختن اند اللہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی والی بات ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو کرتے نہیں ہیں لوگوں سے کہو سود مت کھاؤ لیکن خود سود کھا رہے خود حرام کھا رہے لوگوں سے کہو جھوٹ مت بولا کرو جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے لیکن خود جھوٹ بولتے ہیں اللہ اکبر ہمارے علاقے میں ایک بداتی مولوی صاحب ایک بداتی پیر صاحب بہت سے لوگوں کے نام سامنے آئے جو بینک کے نادہندہ تھے جنہوں نے بینک سے قرضہ لیا اور واپس نہیں کیا سودی قرضے لیے تو پتہ چلا کہ اس میں پیر صاحب کا نام بھی ہے حضرت علامہ صاحب کا بھی نام اسی میں ہے وہ بھی بینک کے نادہندہ ہے وہ بھی سودی قرضے لینے والے تو یہ اللہ کے نزدیک بڑی ناراضگی والی بات اس لیے ہے تو شاید علی اسلام نے فرمایا مما ارید انالف کم الا انح کم انہ میں نہیں چاہتا کہ میں اس کی مخالفت کروں جس سے تم کو منع کرتا ہوں تیسری بات ان لہ مست میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری اصلاح کروں جتنی میری طاقت میں ہے جتنا میری طاقت میں ہے اصلاح کی کوشش کروں گا اور یہی ہر مبلغ ہر دائی اور ہر نبی کی ذمہ داری تھی کیا کہ جتنا طاقت میں ہے اتنی اصلاح کی کوشش کرے طاقت سے زیادہ اللہ کسی کو مکلک نہیں بناتا چنانچہ اللہ کے ہر نبی نے یہی کہا کہ میری ذمہ داری صرف اللہ کا پیغام پہنچانا تھا وہ میں نے پہنچا دیا دلوں کو بدلنا زندگیوں کو بدلنا یہ میرے بس میں میرے اختیار میں نہیں ہے اور اللہ قیامت کے دن کسی نبی سے یہ نہیں پوچھے گا کہ لوگوں کی زندگیاں کیوں نہ بدل بس اللہ کا سوال تو یہ ہوگا کہ میرا پیغام تم نے بندوں تک پہنچایا تھا یا کہ نہیں پہنچایا جانا چاہیے ہمارے آقا حضرت محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الباع کے موقع پر جب کہ ایک لاکھ چالیس ہزار کے قریب کا مجمع تھا حضور نے اس مجمع سے پوچھا تھا اے لوگوں میں نے کیا اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا اس مجمع نے کہا تھا اے اللہ کے نبی آپ نے صرف پہنچا ہی نہیں دیا پہنچانے کا حق ادا کر دیا پھر حضور نے اپنی مبارک انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور مجمع کی طرف جھکائی اور آپ نے فرمایا اللہ مشہد اللہ مشہد اللہ مشہد اے میرے اللہ تو گواہ رہنا یہ سچے لوگوں کا مجمع گباہی دے رہا ہے کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تو بس اصلاح چاہتا ہوں جتنا میری طاقت میں ہے چوتھی بات اللہ بل اللہ اکبر اللہ کے نبی بھی عجیب ہے آپ اندازہ کیجیے پہلے کہا کہ میں اصلاح چاہتا ہوں جتنا میری طاقت میں ہے لیکن چونکہ اس میں یہ ایک بات ظاہر ہو رہی تھی کہ میں اصلاح چاہتا ہوں تو اللہ کے نبی نے فرما دیا ببا توفیقی اللہ بلّہ یہ جو میں اصلاح چاہتا ہوں اس کی توفیق بھی بس اللہ ہی سے حاصل ہو سکتی ہے اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو تو یہ اصلاح بھی میں نہیں کر سکتا اللہ کی توفیق نہ ہو تو میں تمہیں دین کی دعوت دے نہیں سکتا یہ بنیاد ہے بھائی اور یہی جو کلمہ ہے مبارک کلمہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا اللہ باللہ اس میں بھی یہی معنی ہے کہ نہ میں گنا سے رک سکتا ہوں اللہ کی توفیق کے بغیر نہ نیکی کا کام کر سکتا ہوں اللہ کی توفیق کے بغیر اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا نہ کوئی کاری قرآن پڑھا سکتا ہے نہ کوئی مدرس درس دے سکتا ہے نہ کوئی مبلغ تبلیغ کر سکتا ہے نہ کوئی مجاہد جہاد کر سکتا ہے نہ کوئی سخی سخاوت کر سکتا ہے نہ کوئی نمازی نماز پڑھ سکتا ہے نہ کوئی حاجی حج کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ توفیق نہ دے اللہ توفیق دیتے ہیں تو پھر ہوتا ہے الحی تو انیب میں اللہ پر اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں شفافی اینسیبلو ماںب قوم نوہند اور اے میری قوم میری مخالفت تمہیں اس بات پر امادہ نہ کر دے کہ تم پر بھی ویسا عذاب آئے جیسا عذاب قوم نوح پر آیا قوم حود پر آیا یا قوم سالے پر آیا میری مخالفت میں میری دشمنی میں اتنا آگے نہ بڑھ جاؤ کہ تم پر بھی ویسا عذاب آئے جیسا پہلی قوموں پر عذاب آیا با قوم لوت عید اور قوم لوٹ تم سے زیادہ دور نہیں ہے قوم لوٹ کی بستیاں قریب ہیں مست رب سم متوبو الئی اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو معافی مانگو پھر اسی کی طرف رجوع کرو انب بھی رحیم مدود بے شک میرا رب ذہن کرنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے کالو یا شعیب ماں نفکرم نما سکول کہنے لگے اے عیب تیری بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی تمہاری بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اللہ اکبر حید شعیب علیہ السلام وہ عظیم پیغمبر ہیں جنہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب الانبیاء قرار دیا حضور حید شعیب کا ذکر کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ وہ خطیب الانبیاء تھے لیکن قوم کیا کہہ رہی ہے اے شعب تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی جس انسان کے دل دماغ پر گمراہی کے پردے پڑ جائیں اور مادیت اس پر چھا جائے تو پھر سیدھی سادی بات بھی اس کی سمجھ میں نہیں آتی تو کہنے لگے کہ تیری بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی نہ انوا کفینا ضعیفہ اور ہم تجھے اپنے اندر بہت کمزور دیکھتے ہیں ملولا راہ لمناس اور اگر تیرا خاندان نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کرتے پتھر مار مار کر تجھے ہلاک کر دیتے مما انت علینا بھی اور تم ہم پر غالب نہیں ہو تمہاری ہماری نظر میں کوئی عزت نہیں ہے آج اللہ یہ کہنے لگے ایسے شیب علی اسلام نے فرمایا یا قومی اے میری قوم علیکم من اللہ کیا میرے خاندان کی زیادہ عزت ہے تمہاری نظر میں اللہ سے کیا میرا خاندان زیادہ طاقتور ہے اللہ سے اللہ کا لحاظ نہیں کرتے ہو اور خاندان کا لحاظ کرتے ہو میں تو اللہ کا نبی ہوں اللہ کا نبی, اللہ کا نبی ہونے کی وجہ سے میری بات نہیں سنتے ہو لیکن خاندان کا کہتے ہو کہ ہم خاندان کی وجہ سے تجھے سنسار نہیں کرتے اور تم نے اللہ کو اپنی پیٹ پیچھے ڈال رکھا ہے ان نہ ربی بی محیط بے شک میرا رب احاطہ کرنے والا ہے اس کا جو کچھ تم کرتے ہو ہوا قوم اللہ مکانتی کم اور اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو ان میں اپنی جگہ عمل کرتا رہوں گا سو فتح ان قریب تم جان لو گے میں ہی عذاب یخزی ہی کس پر آتا ہے ایسا عذاب جو اس کو رسوا کر دے گا ومن ہوا کاظب اور کون ہے جھوٹا میں جھوٹا ہوں یا تم جھوٹے ہو یہ ان قریب پتا چل جائے گا ور ان میں تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں جا اور جب ہمارا حکم آ گیا نجینا شعیبا ہم نے نجاب دے دی شعیب ہم نے اور ان کو نجات دے دی جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے لدینہ ضلع اور ظالموں کو پکڑ لیا ایک چیخ نے गिरने چنگاڑ نے اپنے گھروں میں اللہ یگنو فیح گویا کہ کبھی وہاں رہے ہی نہیں تھے بالکل بستیاں اجڑ گئی سب تباہ ہو گیا بعدل مدین کما با عیدت سمود سلو ہلاکت ہے مدین والوں کے لیے جیسا کہ قوم سمود ہلاک ہوئی اللہ پاک ہمیں پہلی قوموں والی خرابیوں اور کمزوریوں سے اور ان کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ ابلا الحمد للہ سید الانبیاء سلیم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 نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رب یار یا یا غفار یا غفور یا طباب یا کرام محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمارے ثغیرہ کبیرہ خفیہ علانیہ سارے گنہوں کو معاف فرما دے اے اللہ تو معاف فرما دے اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے یا اللہ پوری امت نے تیرے جو حقوق حقوق پامال کیے اور تیرے حکموں کو توڑا اور تیری نافرمانی کی اہل تو پوری امت کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے تعلق والوں کو ہمارے رشتے داروں کو ہمارے والدین کو ہمارے خاندان والوں کو اے اللہ احلط معاف فرما دے اے ات سب کو معاف فرما دے اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے یا رب جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہمارے حقوق دبائے ہماری غیبت کی چگلی کی بہتان لگائے اے اللہ! اے اللہ اللہ ہم ان کو معاف کرتے ہیں تو بھی معاف فرما دے اے اللہ تو بھی ان کو معاف فرما دے اور اے اللہ اس قسم کے لوگوں کو ہدایت دے دے یا اللہ تو ہدایت دے دے یا اللہ ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے یا اللہ یا اللہ نیک اعمال کی توفیق تیری طرف سے حاصل ہوتی ہے تیری توفیق نہ ہو ہم کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہم دعا بھی نہیں کر سکتے ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہم تلاوت بھی نہیں کر سکتے اے اللہ تو ہی توفیق دے دے اے اللہ نیک اعمال کی توفیق دے دے اے اللہ نیکی کی توفیق دے دے اے اللہ دن رات کی زندگی تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق اطو فرما دے اللہ توفیق دے دے اللہ توفیق دے دے اللہ توفیق دے اللہ دے اللہ آسان فرما دے مالک آسان فرما دے نیکی کا کرنا آسان فرما دے گناہوں سے بچنا آسان فرما دے اللہ آسان فرما دے اہ اللہ, اللہ, اللہ پر کرم فرما ہمارے ایبوں پر پردہ ڈال دے اہ ہمارے ایبوں پر پردہ ڈال دے دنیا میں بھی ڈال دے آخرت میں بھی ہمارے ایبوں پر پردہ ڈال دینا اے اللہ اہ اللہ, اللہ اے اللہ تو گرم فرما رحم فرما محاف فرما اللہ عزت والی روزی عطا فرما برکت والی آفیت والی حلال پاکیزہ روزی عطا فرما حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں حرام سے بچانا ہماری نسلوں کو حرام سے بچانا اے اللہ! اے اللہ ہمیں ایمان والی زندگی کی توفیق عطا فرما ہماری نسلوں کو ایمان والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمانا اللہ ہمارے دل سخت ہو گئے اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما دے اللہ ہمارے دل نرم فرما دے اے اللہ دل بڑے سخت ہو گئے اللہ اللہ نہواز میں دل لگتے ہے نہ عبادت میں دل لگتے ہے نہ دعا میں دل لگتا ہے اللہ دنوں کو نرم کرتے دے اللہ اللہ دنوں کی سیاہی دور فرما دے دنوں کی سختی دور فرما دے حیلد اللہ حیلد اللہ ہمارے مرحومین کی مغرت فرما دے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے ہماری اولاد کو نیک بنا دے اللہ جو بھی اولاد ہے انہیں نیک اولاد عطا فرما دے جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما دے یا اللہ قرآن کریم کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ اس کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اسے پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے اللہ کرم فرما دے اللہ رحم فرما دے اللہ معاف فرما دے اے اللہ اے اللہ تو ناراض نہ ہو جانا یا اللہ تو ناراض نہ ہو جانا تو راضی ہو جا اے اللہ تو راضی ہو جا اے اللہ ہم دنیا سے کس میں جائے کہ تو ہم سے راضی ہو یا رب تو راضی ہو جا یا رب کرم فرما رحم فرما معاف فرما یا اللہ یا اللہ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں یا اللہ وہاں محبت اور پیار کی فضا پیدا فرما دے اے اللہ جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے یا اللہ اس سمجمے میں جتنے بھی حضرات و خواتین ہیں سب کی نیک تمنا اور جائز ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے ربنا آسینا فدنیہ حسن عتم وکیل آخرت حسن تم النار ربنا تقبل منا ان کا سمی الم متب علی ان الطباب الرحیم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 اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اسلائی تو so, اسلام کا نظریہ یہ ہے ان کو نات بچوں کے لیے سلاحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد کا ڈبلو <تصفيق>